اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمین ولما سقت في أيديهم ورؤوا أنهم قد ضلوا قالوا الا ان يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه اضبانا اسفا قال بيئس ما وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مع الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال رَبّغُ في اللي وَلأخِي وَادِخِلنا فيِي رَرحمَتِك وَأَتَ ررحَم الراحِمِين إِ الذيينَ التَّخَذوا العِجللَ سَناالُهُم غَضَبُم مِرببّهم وَذِلَّ سناالُهُم غَضَبُم مِ رَبّهم وَضَِّة في الحياةِ الدُّناء وَكذَِلكَ نَنجز المُفتتررين. ودھی نا من سمت وبا دیا وہ تخم موسا اور پکڑا بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ممبا دی اس کے بعد یا موسیٰ علیہ اسلام کے جانے کے بعد من خلی ان کے زیوروں سے عجلن بچھڑا گائے کا بچہ جس جس کا ج... یعنی کہ ایسا بچڑا جو جسم والا تھا لہو خوار اور اس کی بیل کی آواز تھی خوار کے معنی بیل کی آواز علم یرو رو کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان یکلمہم کہ وہ بیل وہ بچڑا ان سے بات نہ کر سکتا تھا ولا ہدیم سبیلا اور نہ ہی ان کو کسی رستے کی ہدایت دیتا یا ان کو کسی رستے پر چلا سکتا تھا اتحد وکان ظالمین انہوں نے بنایا اس کو پر اپنا یعنی معبود بنا لیا پکان ظالمین اور تھے وہ ظالم یا ہو گئے وہ ظالم والم ماسوقی توفی عیدی اور جب ان کے ہاتھوں میں آپڑا یعنی وہ اس یعنی کہ جرم میں گرفتار ہو گئے ورا او انہم قد و او اور دیکھا انہوں نے انہوں کے قد یقین وہ ولو گمراہ ہو چکے ہیں قالو کہا انہوں نے لم ارحم نہ اگر نہیں رحم کرتا ہمارے اوپر ہمارا رب و یغفرل اور ہمارا ہمارے بخشش کرتا نہ نہ کورن نہ تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے ولما رج آموسا اور جب لوٹے موسا علیہ السلام الى میں ہی اپنی قوم کی طرف غضبان آصفہ غضبان غصے میں آصفً اور بہت شدت کی افسوس کی غصے کی حالت میں ناراضگی کی حالت میں کالا کہا مسلسل بےسما خلف تمونی بےسما بہت برا ہے ماخلف تمونی جو تم نے میری جانشینی کیمرک کیا تم نے جلد بازی کی اپنے اب کے حکم کی وہ القل الواہ اور ڈالی فینک انہوں نے تختیاں الواح تختیاں وہ آخرا اور پکڑا بر آخی ہی اپنے بھائی کے سر کو یعنی ہارون کے سر کو یجرحو الی اپنی طرف کھینچتے ہوئے کھینچتے جرح ہوئے الی اپنی طرف قال ابن امہ تو کہا ہارون علیہ السلام نے ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی ان القوم مستد کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا بکا دوں یتورنی اور قریب تھا کا قریب تھا یقوری کہ مجھے قتل کر ڈالتے فلا تشمت بھی الدا پس نہ مجھے میرے ساتھ خوش کر دشمنوں کو نہ مجھ پر ہنسا دشمنوں کو دشمن کی بنی ہنسانا خوش کرنا دشمن کو بلا تجالنی مال قوم غالمین اور نہ مجھے کردے نہ مجھے, مجھے بنا ڈال ظالم قوم کے ساتھ قال رب و فرلی ولی عقی تو کہا موس علیہ السلام نے رب و فرلی ربش کر دے بخش دے مجھ کو بخشش کر دے میری ولی عقی اور میرے بھائی کی وہ ادخل نہ فی اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت کے رحمت میں اور تو ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اندینا بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑا بنایا یعنی معبود بنا لیا اجل بچڑے کو سیاحم ان قریب ان کو پہنچے گا غد امر رب ان کے رب کا غذب وزیلتن اور ذلت رسوائی ہوگی فی الحال حیاتِ دنیا دنیا کی زندگی میں باقاعدہ علی کا نجزل مفترین الف متح کے ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں مفترین گھڑنے والوں جوڑ گھڑنے والوں ایسے کام کرنے والوں کا بلزین عامل سیاحت <السَّيِّعَات> اور وہ لوگ جنہوں نے امر کئے برے سمتا وہ ممبادہ اس کے بعد وہ تو... انہوں نے توبہ کی وہ امن و ایمان لائے ان رب کا ممبادہ اللہ غفور الرحیم بے شک تے رب جو ہے اس کے بعد بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے <coughs> آیت نمبر 148 سے 153 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ متخمس ممبا من خلمج من صد اللہ قوار متخموسا اور پکڑا بنایا موسٰ علیہ السلام کی قوم بنی عیسائیل نے ممبا آدی ان کے بعد کب ان کے بعد جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ سے بات چیت کے لیے جاتے ہیں اللہ سے بات چیت کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کی قوم بنی ساحل نے بنا لیا کیا بنا لیا ممبا من, من حلیہم ان کے زیوروں سے کن کے زیوروں سے فراؤن فراون کی قوم کے زیوروں سے کیونکہ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ بنی ساحل چونکہ ایک لمبے متوں سے کپتیوں کے ساتھ فرعون اس کی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے اگرچہ ان کی غلامی کرتے اور ان کے متحد تھے لیکن ایک ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق آپس میں ملنے جلنے کا تھا تو ان سے زیورات لیتے رہتے کوئی کسی خوشی کے موقع پر اس طرح کے موقع پر ان سے زیورات لے کر وہ استعمال کرتے تو چنانچہ جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلتے ہیں مصر سے تو یہ زیورات ان کے ساتھ ہی آ گئے واپس نہیں کیا بلکہ ان کو ساتھ لے کر آئے کیونکہ بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا اچانک تھا خفیہ طور پر تھا کہ جس سے فرعون اس کی قوم کو پتہ نہ چل سکے تو چنانچہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اس انداز سے نکلے کہ ان کو فرعون کی قوم کو پتہ نہ چلے اور کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو کہ یہ بنی سعید یہاں سے نکلنے والے ہیں تو چنانچہ وہ جب نکلے مصر سے تو زیورات جو انہوں نے فرعون کی قوم سے لیے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ <تصفح> تو اللہ ہے میں نے ان کے زیورات یعنی جو انہوں نے فرعون کی قوم سے لیے ہوئے تھے ان زیورات سے کیا بنایا اس سے بنایا اجلن ایک بچڑا گائے کا بچہ بنایا جسدن جو جسم والا جسدن جسم والا بچڑا لہو خوار جس کی بیل کی آواز تھی تو بنایا کس نے سامری نے بنایا بنایا, بنایا ایک آدمی نے جس طرح کی میں اس کا نام سے ذکر آتا ہے تو بنایا اس آدمی نے اس وی شخص نے لیکن جب قوم نے اس کے اس کام پر موافقت کی اس کے ساتھ دیا تو اللہ نے اس کام کو پوری قوم کی طرف منسوخ کیا متخا قوم و کہ بنا رہی ہے علیہ السلام کی قوم نے جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے اور اس جرم گناہ میں باقی قوم خاموشی اختیار کرتی ہے یا اس میں یعنی کہ اس کی موافقت ہو تو موافقت کا اختیار کرتی ہے تو ساری کی ساری قوم ہی اس جرم میں مبتلا ہے وہ جرم پوری قوم کی طرف منصوب کیا جاتا ہے <تصفح> تو یہاں پر بھی بنانے والا سامری تھا لیکن چونکہ قوم نے موافقت کی اور مخالفت نہ کی تو یہ جرم پوری قوم کی طرح منصوب کرتے ہیں فماتا اللہ تعالیٰ پتخلا قوم موسیٰ اور بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد ہی ان کے جانے کے بعد من حلیہم ان کے زیوروں سے پھر ان کے قوم کے زیوروں سے بنایا اجلن ایسا بچڑا جیسا دن جسم والا لہو خوار جس کی آواز تھی کیا مانی جسم والا اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی تفصیلات نہیں آتی کہ جس سمالا ہونے کا مانا کیا ہے کیا واقعی ہی وہ یعنی کہ جس جس طرح صحیح بچڑا ہوتا ہے یعنی کہ گائے کا بچہ ہوتا ہے اس طریقے سے بنا یا کہ وہ سونے ہی کا تھا لیکن اس کو اس طرح سے بنایا گیا کہ اس میں سے ہوا داخل ہوتی اور جب جب نکلتی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تو اللہ عالم یعنی کہ جو ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کا ہی ایک بت تھا وہ بچڑا تھا بے جان لیکن اس کو بنانے والے سامری نے اس انداز سے بنایا کہ اس کے پیچھے بڑا سوراخ رکھا کہ جس, جس سے آواز داخل ہوتی اور منہ سے جب ہوا نکلتی وہ تو اس آواز اس انداز سے منہ بنایا کہ اس سے ایک آواز پیدا ہوتی اس سے آواز جب نکلتی منہ سے تو اس سے آواز پیدا ہوتی لیکن اگر ہم صورت طواح کی آیات کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف عام وہ سونے کا یعنی کہ ڈھانچا یا بت نہیں تھا بلکہ اس کے اندر کوئی خصوصیات تھی تو کیونکہ اس میں ذکر آتا ہے کہ سامری نے جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیسے کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے فشتے کے جو اس کے گھوڑے کا جبرا علیہ السلام آتے ہیں گھوڑے پر اور ان کے گھوڑے کے جو پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی میں نے وہ مٹی لی اور اس بچڑے کو بناتے ہوئے اس مٹی کو ڈالا یعنی یہ مٹی کا مٹی کا استعمال کیا وہ استعمال کس طریقے سے کیا اللہ عالم اس کا کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہم کو لیکن وہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ وہ جو یب علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان تھے آثار تھے اس کو وہ اس مٹی کو اس نے استعمال کیا تو جس مٹی میں کوئی ایسی خصوصیت تھی کہ جس میں جس سے بچڑا جو ہے وہ نہ کہ صرف سونے کا ہے کہ یعنی کہ عام بوت بلکہ اس کے اندر کو اس طرح کی خصوصیت پیدا ہوئیں کہ جس کو اللہ نے جسد کا نام دیا کہ جسم والا اور یہ بھی خصوصیت پیدا ہوئی کہ اس میں سے آواز آتی جس طرح کہ صحیح بچڑے کے بیل کے بولنے کی آواز ہوتی ہے جس طرح بیل کے بولنے کی آواز ہوتی ہے اس طرح اس سے آواز پیدا ہوئی لیکن اس کی تفصیلات کو قرآن سنت میں چونکہ ذکر نہیں کیا گیا اس لیے ہم اس میں نہیں جا سکتے کہ وہ کیا تھا اور کس طرح سے تھا اَلَم يَرُوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمْهُمْ وَلَا تعالی بنی سا کی عقل اور ان کی اس گمراہی پر ان کو ملامت کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا علم یرو کیا انہوں دیکھا نہیں ان بچڑا نہ تو ان سے بات کر سکتا تھا بلادیم سبیرا اور نہ ہی ان کو کوئی کسی طرح کا رستہ بتا سکتا تھا یعنی ان کو کوئی ہدایت دے سکتا تھا پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا یعنی پھر بھی اس کو اپنا معبود بنا لیا جب کہ دیکھا کہ یہ کسی طرح کا نہ تو بات چیت کر سکتا ہے نہ کوئی ان کو کسی طرح کی ہدایت رہنمائی کر سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا بات معبود بنا لیا اور اسی چیز کو اللہ تعالی نے سورتعہ میں کیا فرمایا اف اللہ علام لی... لی... لی... لی... لی... لی... لی... لی... اللہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ بشڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا بولمل الرحمد رحم و اور نہ ہی ان کے کسی نفِ نقصان کا مالک ہے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ معبود ہونے کے لیے یا معبود ہونے کی جو نشانیاں ہیں کسی کے لازمَ کو بات چیت کر سکتا ہو آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہو آپ جو سے فریاد کرتے ہیں جو مانگتے ہیں آپ کو دینے پر قادر ہو نفع نقصان کے مالک ہو تو نفع نقصان نہیں کر سکتا اس کی کیسے تم نے معبود بنا دیا تو یہاں پر علم یارو کیا دیکھا نہیں دیکھا انہوں نے اللہ علیہ کل کہ وہ بچنا نہ ان سے بات چیت کر سکتا تھا ملا ہدیم سبیلا اور نہ ہی ان کو ہدایت کر صدوت بتا سکتا تھا اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر اس کی حجت پیش کی جب بتوں کو انہوں نے توڑا اور قوم نے ابراہیم کو پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا اس الو ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو تو قوم نے کیا کہا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں تو عبرس رحمۃ عفی القول متا اب ادالمد اللہ کے افسوس ہے تف ہے تم پر اور جس کی تم پوجا کرتے ہو یعنی ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے تم کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو اور کس نے کیا تو یہاں پر بھی کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ یہ تو ان سے بات بھی کر سکتا اور اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی اس انداز سے اللہ سے ہٹ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں کو پتھر لکڑی کو اس طرح کی چیزیں ہوں یا کہ کوئی اللہ کے بزرگ حسیاں ہوں جو فوج شدہ ہوں جو ان کی جواب باتوں کا جواب نہیں دے سکتے ان سے بات چیت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں <تصفح> ولاء حدیم صبیراً ان کا لفظ یہاں پر استعمال کیا جو سب سے بڑی جو اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑی جو نفع کی چیز ہے وہ کون سی ہے وہ ہدایت ہے سب سے بڑی نفع کی چیز ہدایت ہے تو اسی لیے میں کہ حدیم سبیرہ اور نہ ان کو کسی طرح کی ہدایت دے سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اتخاد ہوا قان انہوں نے بنا لی اپنا اس کو معبود اس کی عبادت شروع کر دی اور ہو گیا وہ ظالم اور ادھر سے موسٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی تھی جب موس علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے بات چیت کے لیے طور پر گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی ان کو بتا دیا کہ تیری قوم پیچھے سے کس انداز سے گمراہ ہو چکی ہے اور فرمایا قال فنّا قدفت قوم کمبا دادق و اللہ کہ یقیناً ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنہ میں ڈال دیا اور ان کو گمراہ کرنے والا کون تھا وہ سامری تھا <تصفح> اور اس طرح ہر قوم کے اندر اس طرح کے بتی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو بگاڑنے والے تو مص اللہ السلام کے دین کو بگاڑنے والے یہ سامری تھا یہ علی اللہ کو دین کے بگاڑنے والا بھی ایک شخص ہے اس کی طرح منصوب کیا جاتا ہے کہ اس نے عید صحیح السلام کی تعلیمات کو بگاڑا اور اسی اس امت کے اندر بھی <تصفح> اس امت کے اندر سب سے بڑا بگاڑ پیدا کرنے والے کون ہیں اللہ کے دین کو بگاڑنے والے رافضی ہیں رافضی ہیں کہ جنہوں نے دین کو ایک دوسرا رنگ دے, دے کر لوگوں کو گمراہ کیا اللہ کے سے دین جو ہے اس کو بدل دیا تو کہنے کا مقصد ہر امت کے اندر ہر قوم میں ایسے گمراہ کن بتتی لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو اس دین کو بگاڑتے رہے تو یہاں پر بھی یہ سامری ہے جس نے ایک کام کیا تو میں اللہ تعالیٰ انہوں نے بنا لیا اس کو اپنا معبود مکان ظالمین اور ہو گیا وہ ظالم یعنی مشرک کیونکہ ظلم مراد یہاں پر شرک ہے لفظی معنی اور جب ان کے ہاتھوں میں گر پڑا جب ان کے ہاتھوں میں گر پڑا لیکن یہ لفظ مراد نہیں ہوتا یہاں مراد اس کا محاورہ ہے محاورہ کیا ہے کہ جب آدمی کسی ایسی چیز میں جا پڑے کہ جس میں اس کے لیے بہت بڑا کوئی نقصان ہو آدمی کسی ایسی چیز سے مبتلا ہو جائے یعنی اس بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس کام کے نتیجے میں اس کا بہت بڑا نقصان کو سامنے آ جائے بہت بڑا اس کا نقصان ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سکھ اطفیع دین یعنی اس کو اس کا چیز کرنے کی وجہ سے نقصان بھی ہو شرمندگی بھی ہو ندامت ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا تو یہ محاورہ ہے جو یہاں پر لانے استعمال کیا ہے فرمایا ولماسوق تو اور جب کے ہاتھ میں آپڑا یعنی وہ ایسے کہ جرم میں گرفتار ہو گئے ایسا ان سے گناہ ہو چکا کہ جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے ورا او ان قد ال اور انہیں ان کو یقین پتہ چل گیا راؤ کے معنی ان کو علم ہو گیا تو یہاں پر راؤ کے معنی دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے راو کے معنی ایسے دیکھنا ہے لیکن دل سے دیکھنا انہیں دل سے معلوم کر لیا جان لیا دیکھ لیا قدل ہم قد ال کہ بے شک کوئی گمراہ ہو چکے ہیں یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ ہو چکے ہیں قارم یا ہم نہ ربنا تو کہا انہوں نے کہ اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا ہمارا رب اگر لنا اور ہمائی بخشش نہیں کرتا لَََََکون الخاصرین تو ہم ہو جائیں گے ضرور خسارا پانے والوں میں سے کیا مقصد کہ منیسائیل نے یا بشری کی پوجا کی عبادت کی تو اس کی عبادت کرنے کے بعد ایک وقت تک یہ کام کرتے رہے لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جو کیا غلط کیا ہے لیکن یہ احساس کب ہوا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسٰ جب طور پر ہیں اللہ نے ان کو بتا دیا اور جب وہ اللہ سے بات چیت کر کے لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی جو اللہ نے بتایا تھا وہ اسی طرح سے قوم شرک میں پڑی ہے بشرے کی پوجا کر رہی ہے تو اس وقت ان کو سمجھایا کہ تم ان کی اس کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں جو تم سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا تو جب ان کو یہ بات سمجھائی تو ان کی عقل میں آئی کہ واقعی بات تو صحیح ہے اور یہ ہم نے جو کیا غلط کیا ہے تو اس وقت پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ لَم ربونا کہ ہم رب ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا وہ لنا اور ہماری بخشش نہیں کرتا لََ من خاصرین تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والے میں سے اس میں کیا ہے اس میں ان کے اس گنا کا جرم کا اعتراف ہے لیکن ان کے اس اعتراف نے بھی ان کا جرم معاف نہ کیا یہ <خصیح> اللہ <تصفح> تعالیٰ کے اس امت پر امت مسلمہ پر فضل ہے احسان ہے کہ اگر کوئی اپنا گنا کر کے اس کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ کے یہاں اس کے اسے اس توبہ کرنے کے لیے شرمندگی اختیار کرتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی طرح کی کو اس کو اذیت دینے کے یا بغیر کسی طرح کے اس کو عذاب دینے کے اللہ اس کے گناہ کو ویسے ہی آداب دے اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن بنی اسرائیل کا یہ کیا تھا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعہ ہم نے جرم کیا ہے اور اگر اللہ ہم کو معافی کرتا تو ہم میں سے ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس ان کے گناہ کی معافی کے لیے کیا مقرر کیا گیا جس تصور بکر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہر کوئی تلوار لے اور جو بھی اس کے سامنے آئے ان لوگوں میں سے جو بچرے کی پوجا کرنے والے تھے ان کو قتل کرے ایک دوسرے کو قتل کرے تو حتیٰ کہ بہت بڑی مقدار میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ قطر ہو جاتے ہیں اس انداز سے تو اس وقت موسا اور ہارون اللہ سے دعا گوہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے معافی کا اعلان کیا تو یہ تھا ان کی یعنی کہ ان کے اس جرم کا اس کی سزا تو کہنے کا مقصد ان کے اس جرم کا اعتراف کرنا بھی ان کو سزا سے نہ بچا سکا مولمہ رجا موسا علاقوں میں ہی غدبانہ اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف تور سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے لوٹ, لوٹتے ہیں تور کی, اپنے تور سے لوٹتے اپنی قوم کی طرف لیکن لوٹنے کا انداز کیا ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے غدبانہ غصے میں آصیفن عصیف کہتے ہیں شخص غصہ بہت زیادہ غصہ شدید غصے کو اسف کا نام دیا جاتا ہے تو لوٹتے ہیں غصے کی حالت میں اور بہت سخت جو ہے ناراضگی کی حالت میں کال اب اسما خلف بعدی تو کہا انہوں نے بری کو کہ بے اسما خلف کہ بہت بری جو تم نے جانشینی کی میرے بعد ممبادی میرے بعد میری جانشینی کی ہے یعنی بہت برے تم جانشین بنے ہو اب آجل تم امریکم کیا تمہیں اپنے رب کا حکم جو ہے اس کی جلد بازی کر لی <تصفح> کیا اپنے رب کے حکم کے انتظار کے بغیر ہی تم نے یہ کام کر ڈالا اور اس جملے سے معلوم کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے صرف سخت غصے اور ناراضگی کے ہاتھ میں لوٹنا کس بات کی دلیل ہے اللہ کی توحید پر عقیدے پر غیرت کی دلیل کہ جو غیرت آج بہت سے لوگوں سے مر چکی ہے دیکھتے ہیں شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں قبروں کو درگاہوں کو بتوں کو سجدے ہو رہے ہیں ان کے طواف ہو رہے ہیں وہاں پر نظریں نیازیں پیش کی جاتی ہیں چڑھاوے چڑھ رہے ہیں اور طرح طرح کے کھلے شرق ہو رہے ہیں اور کسی کے کان پر جون تقریر نہیں تھی کچھ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو جب پتہ چلا اللہ نے بتا دیا اسی وقت ان کے دل میں ایک غصے کی ناراضگی کی کیفیت کی پیدا ہوئی اور جب خاص طور پر قوم کو دیکھا کہ واقع شرک میں مبتلا ہے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو پھر تو ان سے برداشت نہ ہوا وہ تختیاں جو اللہ نے دی تھیں جس پر تورات لکھی تھی اس کو پھینکتے ہیں وہ الکا لو جہاں جس طرح یہاں پر دکھا ہے وہ الکا پھینک دی انہوں نے تختیاں وہ آخر اسی عقی عجر ہوئی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کیا تو تختیاں پھینکنے کا مانا کیا ہے کہ کس قدر وہ سخت غصہ میں ہیں یعنی اور آدمی بعض اوقات غصہ کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کے برتن پھینکنا توڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح کے کام تو یہ کوئی شک نہیں کہ ایسے غصے کی کیفیت ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے باہر ہو جانا اور علماء نے نے اس طرح کے غصے کے جو کیفیت ہے اس کے احکامات بیان کیے ہیں غصہ ناراضگی ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں بعض کا غصہ تو ہے انسان کو ناراضگی ہے لیکن اس کے ہوش وواس برقرار ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور اس کو اپنی ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے لیکن بعد کا غصہ اس سے کچھ زیادہ کہ جس سے اس کو یعنی کہ غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اگرچہ پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اگرچہ پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن غصہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو اس کو غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور بعد وقت غصے کی کیفیتی ہوتی ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں تو چنانچہ علماتے اس حالت میں غصے کی اس کیفیت میں جس میں آدمی کی عقل معاف ہو جائے آپے اسے باہر ہو جائے کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں تو اس غصے کی کیفیت میں اس حالت میں اس کے کی ہوئی باتیں کی ہوئے اعمال کی اس کی گرفت نہیں ہے گرفت ہونے کا معنی کہ اگر کوئی چیز ایسی کہہ دیتا ہے اس غصے کی حالت میں اس کیفیت میں تو اس اس کی کہی ہوئی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور خصوصا طلاق وغیرہ کا معاملہ جو اس کیفیت میں یعنی پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات غصّے کی سخت ایسی کیفیت ہوتی ہے کسی انسان کی کہ وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بعد میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے طلاق دے دی تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کوئی کہی تو کہنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے اور بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں تو اس حالت میں دی ہوئی طلاق جو ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق وہ طلاق واقع نہیں ہوتی اور بلکہ حدیث میں بھی ہے لا طلاق کافی اغلاق کہ جب انسان کا دل دماغ بند ہو جائے معاف ہو جائے تو اس وقت کی تلاق دی ہوئی جو ہے اس کا حکم نافذ نہیں ہوتا <coughs> تو یہاں پر بات کر رہے تھے کہ موسا علیہ السلام اس قدر شدید غصے کی کیفیت میں کہ الکل الواہ وہ تختیاں جو اللہ نے ان کو دی تھی تورات جس پر لکھی ہے ان کو پھینکا اور حالانکہ اللہ تعالی نے پہلے سے ان کو خبر دی ہوئی تھی اور اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے آپ سر کے لیے سر خبر و کل ما آپ اللہ موسا اللہ تعالیٰ موسا کے اوپر رحم فرمائے اور کہ جس طرح آدمی دیکھتے ہیں کسی چیز کو ایسے خبر نہیں ہے اللہ نے بتا دیا تھا موسا کو تور تو پری اور اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بال برابر بھی ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ کی بات سچی ہے حق ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود تختیاں لی پھکی نہیں لیکن جب انہوں نے قوم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ واقعی بچڑے کی پوجا پر لگی ہے شرک کر رہی ہے تو اس وقت تختیاں پھینکیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی جو دیکھتا ہے چیز کو اس کا دیکھنے کا جو کیفیت ہوتی ہے اس وہ کیفیت نہیں ہوتی جو سننے کی ہوتی ہے آدمی بات کو سنتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس طرح سے ہے لیکن یعنی کہ غم کی ناراضگی کی غصے کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ جو کیفیت چیز کو دیکھنے پر ہوتی ہے <تصفح> تو یہاں پر بھی جب انہوں نے قوم کو دیکھا شرک میں پڑے ہوئے تو کیا کیا وہ القا القلحہ تختیاں پھینک دیں واہ اخدہ برا عصی عقیح یجرح علی آخا پکڑا برا عصی عقیح <اخیح> اپنے بھائی ہارون کے سر کو اور سر سے مراد یعنی ان کی پیشانی کے بال اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑا یجر لی اپنی طرف کھینچتے ہوئے اور یہ بھی لوگوں کی ایک غصے میں کیفیت ہوتی ہے کہ غصے سے ناراضگی میں جب بہت زیادہ آدمی شدت ہوتی ہے تو آدمی مقابل کو پھر ہر طرح کی تکلیف ادیت دینے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کر ان کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا کال ابن ام ان قوم صداف یعنی کھینچا کس لیے اس لیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام کیوں ہو گیا تمہیں پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور وصیت بھی کر کے گیا تھا کہ قوم کی اصلاح کرنا اور گمراہ کو ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا ان کے پر نہ چلنا پھر بھی تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے ہو گیا اور ظاہرا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ ہارون اسلام کی کوئی غلطی کوتا ہی تھی لیکن قوم کے یہاں ہارون اسلام کا وہ روب دبلبا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ اسلام کا تھا اب موسیٰ علیہ اسلام آتے ہیں فوراً قوم وہ گھبرا جاتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہارون السلام ان کو بتا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بلکہ جس طرح ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کے درپئے ہو گئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی اللہ نے ان کو ایک شخصیت دی ہوتی ہے اس کا ایک روب وقار ہوتا ہے کہ جو دوسرے انسان کا نہیں ہوتا اب قرآن تو یہ کہتا ہے قرآن نے ہارون اسلام کا عذر کس طرح سے پیش کیا ماتا اللہ تعالیٰ کال ابن ام ان القوم اسدافوری مکاد رونا فلاشمت بھی اللہ ولاجا علیہ القمال کے ہارون اسلام نے جواب دیا یبنا اما میری ماں کے بیٹے ماں کا بیٹا کون ہوتا ہے آجی. بھائی تو ماں کا بیٹا کیوں کہا بھائی کو نہیں کہہ دیا ہاں جی نہیں باپ ایک ہی ہے دونوں سگے بھائی تھے دونوں سگے بھائی تھے ماں باپ دونوں کا ایک ہے لیکن ماں کا بیٹا کیوں کہا علما یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اس میں جو ہے اصل جو ہے وہ راز کیا ہے کہ ماں چونکہ رحم دل ہوتی ہے بچہ کوئی الٹا کام کر لیتا ہے غلط کام کر لیتا ہے تو امن ماں جو ہے وہ درگزر کر دیتی ہے لیکن باپ ہے جو اس پر سزا دیتا ہے پکڑ کرتا ہے عام طور پر تو زیادہ تر ماں اس طرح کے معاملات میں رحم دل ہوتی ہے اس لیے انہوں نے ماں کے ماں کے حوالے سے بات کی کہ ماں کے بیٹے یا اپنا ان القوم قوم کہ بے شک میری قوم نے مجھے کمزور بنا ڈالا تھا کمزور بنانے کے معنی یعنی کہ مجھے کوئی سمجھتے نہیں تھے میری ان کے ہاں کو بات کا کوئی وقار نہیں تھا کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی ان کے اوپر ڈر خوف نہیں تھا وقع دو اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے یعنی بات کا ان کے ہاں ان کے یہاں ہاں حیثیت نہیں تھی اور اس قدر کمزور سمجھے ہوئے تھے قوم کے ہاں جانے ہوئے تھے کہ مکر ہے کہ ان کو قتل کر ڈالتے فلا تشمت بی فلاں تشمت شماعت کیا ہوتا ہے دشمت کا لفظ جو ہے شماتا سے شماتا کیا ہوتا ہے شماتا ہوتا ہے کہ کسی مخالف دشمن کو دیکھ کر اس کی کسی مخالف دشمن کی کسی مصیبت پریشانی کو دیکھ کر خوش ہونا کوئی آپ کا دشمن ہے مخالف ہے اس پر کوئی آفت مصیبت آ پڑی ہے تو آپ اس کی آفت مصیبت کو دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہو آپ خوش ہوں کہ واقعی بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ اس کو کہتے ہیں سماطا تو کہتے ہیں لا تشمت پس نہیں میری یعنی کہ میرے ساتھ خوش کرو میرے ساتھ خوش کرو کس کو العادہ دشمن کو یعنی مجھے سزا دے کر مجھے اس انداز سے جو ہے دشمن لوگوں کے سامنے یعنی یہ چیزیں کر کے دشمن کو خوش نہ کرو کہ دشمن کے دی دیکھ کر کیونکہ جو بتتی لوگ ہیں وہ تو دشمن ہیں موسا کے بھی دشمن ہیں ہارون کے بھی دشمن ہیں کیونکہ دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں اور اس اس طرح کے شرک و بدعات کے خلاف ہیں تو یہ مشرک بتّی جب دیکھیں گے کہ دونوں بھائی لڑ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا خوش ہوں گے اور یہاں پر ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کس طرح امت مسلمہ کو ضرورت ہے اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی اور آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہونے کی کہ تاکہ دشمن جو ہے اس کو دیکھ کر خوشی نہ ہو اختلافات دیکھ کر بلکہ امت کو دیکھے کہ سبھی ایک ہے سبھی متفق ہے اس کو دیکھ کر اس کو غیر غصہ آئے اسی لیے فرمایا ہے کہ کسی بھی شہر میں اصل یہ ہے کہ ایک ہی مسجد ہو جس میں جمعہ اور عید ہو ہاں نمازوں کے لیے تو الگ الگ مسجدیں ہو جائیں پانچوں نمازوں کے لیے لیکن جمعہ عید جو ہے وہ کسی ایک ہی بڑی مسجد میں ہونی چاہیے اس کی حکمت کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ زیادہ بڑی مقدار میں مسلمانوں کی تعداد نظر آئے اور خصوصاً اگر یہ علاقہ یہ بستی یا شہر جو ہے دشمن کے علاقوں کے قریب ہے ان کی سرحدوں کے پاس ہے تو جہاں پر دشمن مسلمانوں کو دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں تو جس کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک روپ روپ پیدا ہو تو یہ چیز مطلوب ہے نہ کہ آپس میں اختلافات ہوں تفرقہ بازی ہو اور الگ الگ ہوں کہ جس سے دشمن جو ہے اس کو دیکھ کر خوشی ہو اور دشمن جو ہے اس کو موقع ملے امت کو برباد کرنے کو اس کو تباہ کرنے کا تو یہاں پر ہارون السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فلا تشمِ الادا کہ میرے ساتھ دشمن کو خوش نہ کر یعنی مجھے سزا دے کر اس طرح کی چیزیں کر کے میرے ساتھ دشمن کو خوش نہ کر ولا تجاین مال قوم والمین اور نہ مجھے بنا دے ظالم قوم کے ساتھ یعنی مشرق قوم جو ہے ظالم نہ سمجھ میں کہ میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں ان کا مخالف ہوں اور میں ان کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی لیکن لیکن یہ باز نہ آئے سر میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ علیہ السلام نے ہارون کو کہا کالا یا ہارون ماں مانا کا ادرائے اللہ تب عنی اف عمری کیا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا کہ جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں تو تو میری پیروی کی میری یعنی جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا وہ کرتا اور تو نے میری حکم کی نافرمانی کی تو ہارون کہتے ہیں کال ابن اما لا خود برحیتی ولا براسی اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑی اور میرے سر کو نہ پکڑ لا تا خود بلی حیاتی نہ میری داڑی کو پکڑ وہاں پر داڑی کا ذکر آتا ہے اس کا مطلب کہ حارونا اسلام کی داڑی تھی اور صرف ان کی نہیں بلکہ ہر اللہ کے نیک بندے کی چاہو نبی ہو رسول ہو کو بھی اللہ کے دین پر چلنے والا وہ اللہ کی اس حکم پر اس سنت کو پورا کرتا ہے تو لا تا خود بلی حیاتی میری داڑی کو نہ کھینچو نہ پکڑ ولا براسی اور نہ میرے سر کے بالوں کو اتنی تو انتقور فررکت بین بنی عیسا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میں اگر ان کے ساتھ تھوڑی سختی کرتا تو سختی کرنے سے کیا ہوتا کہ قوم کے اندر تو فرق پیدا ہو جاتی تو تو پھر مجھے, پھر مجھے یہ کہتا ہے کہ تم نے قوم کو بانٹ دیا تم, قوم تم نے قوم کے اندر فرقہ پیدا کر دیا تو, تو وہاں پر اس انداز سے علیہ السلام کو ان کی بات کو اللہ نے بیان کیا اور حالانکہ ہارول علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا دوسری آدمی اللہ کیا یا قوم انتم ربرحمان فتبری اللہ تعالیٰ کے ہارون قوم کو کہا تھا کہ یا قوم انتم <تصح> کیا میری قوم تم اس بچڑے کی وجہ سے جو ہے فتنے میں جا پڑے ہو ازما یعنی کہ شرک میں جا پڑے ہو و انَََ ربکمرحمان اور تمہارا رب جو ہے وہ رحمان اللہ اللہ کی ذات ہے فتبی میری اتباع کرو وہ عطی عمری اور میرا حکم مانو لیکن قوم اس بات پر آمادہ نہ ہوئی تو یہاں ماتا اللہ تعالیٰ کہ ہارون اسلام نے اس انداز سے اپنا عذر پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا کہ لوگوں کے سامنے ان کو سزا دیں ان کے ساتھ اس کی چیز کریں کہ تاکہ دشمن خوش نہ ہو اور نہ سمجھے کہ وہ ان مشرق کافروں کے ساتھ تھے یہ ہے قرآن کا انداز لیکن جو کتابیں بگاڑی گئی ہیں اور جن کو گمراہ ان لوگوں کے ہاتھوں نے ان کو تبدیل کیا ہوا ہے وہاں پر کیا ملے گا آپ کو تو رات میں بائبل میں یہی چیز کیا ہوا اس وہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ ہارون اسلام بھی قوم کے ساتھ مل گئے تھے اور نہ کہ صرف مل گئے تھے بلکہ ان کو بتایا تھا خود یہ کام کریں یہ بچڑا بنائیں اور بچڑا بنا کر جو اس کی عبادت کریں پوجا کریں یعنی ہارون اسلام نے خود جو ہے ان کو قوم کو اس کام پر لگایا تھا تو کس انداز سے جو ہے اس حقیقت کو پلٹا گیا اور حقیقت میں یہودیوں کے حوالے سے وہ صرف یہ کسی ایک نبی کا معاملہ نہیں کہ کسی ایک نبی پر ان کو, ان کو انہوں نے اس طرح کے بہتان لگائے ہوں یا غلط باتیں ان کے بارے میں کی ہوں بلکہ ان کی فطرت ہے ہر نبی مختلف مفت کے بارے میں طرح طرح کے بہتان بازی اور حتیٰ کہ کفر و شرک جیسے جرم بھی ان پر عائد کیے کہ انہوں نے کفر و شرک کیا اس طرح کے کام کیے <coughs> تو موس علیہ السلام اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کال رب فرلی والی عقی تو موسٰ علیہ السلام آتے ہیں کہ اے رب بخشش کر دے میری اور میرے بھائی کی مدخلف رحمتِ اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں رب فرلی عرب بے بخشش کر دے میری اور میرے بھائی کی اب حالانکہ موسٰ علیہ السلام کا یہاں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی گناہ نہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی تھی قوم کو روکنے کی لیکن نہ روکی لیکن تب بھی موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی کمی ہوئی ہے شاید ہم اللہ کے حکم کو جس طرح ہونا چاہیے تھے اس انداز سے نہ چلا سکے حتیٰ کہ قوم گمراہ ہو گئی اور یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اگرچہ اس کا سبب نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو ہی اب اسی کا اس کا موجب ٹھہراتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہے کہ میری کمی کو تاہی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے یعنی موسلہسام یعنی کہ کہنے کا کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں نے قوم کی وہ تربیت نہ کر سکا کہ جس وجہ سے قوم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتی اور جمی رہتی توحید پر قائم رہتی اور حتیٰ کہ فوراً گمراہ ہو گئی تو باتیں ہیں رب فرلی عرب میرے بخشش کر دے میری ولیقی اور میرے بھائی کی اور فی رحمتک اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت کے بانتا اور اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ان تخد العجل غدرب وزلہ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اس کی بات شروع کر دی تھی ان کا فیصلہ کیا ہوگا ان کے بارے میں کیا ہے اللہ مات اِن لذین تخد العجیل بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا سیہم غدرب وزلّہ ان کو عنقریب پہنچے گا ان کے رب کا غذب اور ذلت رسائی ان پر مقدر ہوگی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں واقع نج ذیل اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جزا دیتے ہیں کن کو مفترین گھڑنے والوں کو جھوٹ بنانے والوں کو بتیوں کو شرک کرنے والوں کو <coughs> یہ سزا تو بنی ساحل کے لیے بیان ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا آخر میں بیان فرمانا کہ واقعہ کا نج اس طرح ہم بدلہ سزا دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں بدعات بنانے والوں شرک کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ کلیہ اور رول بیان ہو گئے کہ یہ سزا صرف بنی صر کے لیے خاص نہ تھی کہ ان کے اوپر اس شرک کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا غضب نادر ہوا دنیا میں اور ذلت رسوئی مقدر ہوئی یہ صرف ان کی سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی قوم یہ کام کرتی ہے ان کا انجام دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نادر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں ان سے اٹھ جاتی ہیں اور ذلت رسوائی ان کے اوپر مقدر ہوتی ہے تو جن کے اوپر اللہ کا غضب نازر ہوتا ہو اللہ ان پر خود ذلت رسوائیاں مقدر کر دے اس قوم کی کیا خیر و بلائی باقی رہ جاتی ہے اس قوم کے اندر کیا خیر باقی رہ جاتی ہے دنیا کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہمیں امت مسلمہ میں نظر آتی ہے یہ ذلت رسوائیاں یہ دشمنوں کا مسلط ہو جانا یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ ہر گلی ہر موڑ میں شرک کے اڈے ہیں بنی اسرائیل نے تو صرف ایک بچڑے کو معبود بنایا تھا یہاں پر ہر گری موڑ پر معبود بنائے ہوئے ہیں ہر محلے کے اندر آپ کو اللہ کے سوا معبود آپ کو مل جائیں گے تو ایسی امت کا حال کیا ہوگا اگر بنی اسرائیل جنہوں نے صرف ایک بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس کو معبود بنانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے واقعی یہ کام غلط کیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے اعتراف بھی کر لیا تب بھی ان کو سزا ملی حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد کہیں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو اگر ایک بچڑے کی وجہ سے اللہ کے غضب نازل ہو رہے ہیں ذلت طرسوائیاں مقدر ہو رہی ہیں لانتے پڑ رہی ہیں کسی قوم پر تو جس قوم کے ہر محلے کے اندر ہر گلی چوک میں جو ہے انہیں اللہ کے خلاف معبود کھڑے کر رکھے ہوں اس قوم کی ذلت کہاں تک پہنچنی چاہیے تو یہ ہے امت مسلمہ کی ذلت کا اصل سبب کہ اللہ کے سوا اوروں کو معبود کھڑے کر لینا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت شروع کر دینا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ شرک شرک جرم تو ان الدین تخد العجیت بے شک جنہوں نے بنایا بشرے کو اپنا مرود معبود بنایا سیانہ الحم عنقریب پہنچے گا ان کو پہنچے گا ان کو غذبہم ان کے رب کی طرف سے غضب ود اور دلّت رسعی ان کو مقدر ہوگی فی الحیات دنیا, دنیا دنیا کی زندگی میں باقاعدہ علی کا المفترین اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گرنے والوں کو افترا کے معنی جھوٹ بننا جھوٹ گڑنا بنانا اور جھوٹ یہاں پر کیا ہے اللہ کے سوا شرک سب سے بڑا جو جھوٹ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بداعت سب سے بڑا جھوٹ ہے اسی علماء کا کہنا ہے کہ بتتی شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی ذلیل آخر سے پہلے ذلت رسوئی اس کے اوپر مقدر ہوتی ہے اگرچہ وقتی طور پر ان کی جو ہے بڑی ان کی شان و شوکت ہو بڑی ان کی ریل پیل ہو بڑے ان کا سکہ چلتا ہو جس طرح کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیتیوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے حکومت ہوتی ہے اور وہ اپنی بدعات کو ڈنڈے کے دور سے لوگوں پر چلاتے ان کو اوپر نافذ کرتے ہیں اگرچہ وقتی طور پر ایسا ہو بھی جائے لیکن آخر انجام ان کا ذلت رسوائی ہے اللہ کا غضب ان کے اوپر نادر ہوتا ہے اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بتتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے ساتھ نہ چلو کس لیے سیا نالحم غاد بمر رب ان کو اللہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نادل ہوتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو اگرچہ تم بت نہیں کر رہے تم ان کے منحج عقیدے پر نہیں ہو لیکن صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی اللہ کا غذب نادل ہو جائے اور اسی لیے آپ علیہ وسلم جب قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے ہیں تو بک جاتے ہوئے بدائن سوالے جو آپ کو بتایا تھا قوم سمود کی بستیاں تو آپ نے وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا اور فمایا کہ ایسی قومیں جن پر اللہ کا غذب نازل ہوا اللہ کے عذاب نازل ہوئے ایسی قوموں کے اوپر داخل ہوتے ہو یعنی ان کے بسوں شہروں میں داخل ہوتے ہو تو داخل ہو روتے ہوئے اللہ کے ڈر خوف سے اور جلدی وہاں سے نکلو کہ کہیں تمہارے اوپر بھی وہ آداب نادلہ ہو جائے جو اس پر نازل ہوا اس قوم پر تو یہاں پر بھی رعایت اس بات کی دلیل ہے کہ بتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا یہ انسان کو اللہ کے غذب کا موجہ بنا سکتا ہے اللہ کے غذب اس کے اوپر نادر ہو سکتا ہے تو انسان کو ضرورت ہے دیکھنے کی کہ اس کے ساتھی ہی کون ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کے بڑے اچھے کام کرنے بڑا ان کا جذبہ ہے دین کا کام کرنے کا بڑی ان کی قربانیاں ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کی بدعت کس خطر ہیں ان کی شرک کیا کیا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا بیٹھنا اللہ کے غذب کو دعوت دینا ہے بلدین عامل السیاد لیکن اللہ نے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھولتے فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں عامل و عمل کرتے ہیں سیاد گناہ برے کام کرتے ہیں سمتا وم با دھا و لیکن ان گناہوں کے بعد پھر سے وہ اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ایمان لانے کا معنی کہ اپنے شرک سے بعد آتے ہیں شرک کو چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر سچا ایمان اختیار کرتے ہیں سچی توحید عقیدے پر چلتے ہیں ان نہ رب کا بم الرحیم تو بے شک تیرے رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جس میں اس بات کی یعنی بیان ہے کہ انسان جو سب سے بڑا دنیا کا جرم ہے شرک اگر وہ بھی کر بیٹھے اور پھر اللہ سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر دیتا ہے کیونکہ یہاں پر شرک عمل ہے بچرے کو معبود بنانا اللہ سے ہٹ کر شرک ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے تو اللہ ماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کام بھی کیا ہو شرک جیسا بھی کام کر لیا ہو لیکن اس کے بعد توبہ کی اور سچے مومن بن گئے صحیح توحید پر چل پڑے تو اللہ ماتا ہے کہ ان من غفور الرحیم تو بے شک تعرب جو ہے اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی ایسے لوگوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے دوبارہ دیکھیے متخا لقو